ول نوین او لو مین میم مِنْ عل مئ مَنْ اے میں نے فلے تب تی میں کے نو یلون وس وَلَا عل فل کے بھی مغرقون نو پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے اب کوئی ماننے والا نہیں ہے ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وہی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تو اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل کا امکان باقی ہو مگر جب اس کے سالے اجزاء سب نکل چکتے ہیں اور وہ صرف فاصد عناصری کا مجموعہ رہ جاتی ہے تو اللہ اس قوم کو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا اور اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے اس کو دور پھینک دیا جائے تاکہ وہ اچھے پھلوں کو بھی خراب نہ کر دے پھر اس پر رحم کھانا ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی انسانی نسلوں کے ساتھ بے رحمی تسخرو منسخر کم کسخر کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی یہ ایک عجیب معاملہ ہے جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکہ کھاتا ہے جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز بنا رہے ہوں گے تو فی الواقع لوگوں کو یہ ایک نہایت مذہب کا خیز فیل محسوس ہوتا ہوگا اور وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیوانگی آخر کو یہاں تک پہنچی کہ اب آپ خشکی میں جہاز چلائیں گے اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آ سکتی ہوگی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا وہ اس فعل کو حضرت نوح علیہ السلام کی خرابی دماغ کا ایک سری ثبوت قرار دیتے ہوں گے اور ایک ایک سے کہتے ہوں گے کہ اگر پہلے تمہیں اس شخص کے پاگل پن میں کچھ شبہ تھا تو لو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے اسے ان لوگوں کی جہالت و بے خبری پر اور پھر ان کے احمقانہ اطمینان پر الٹی ہنسی آتی ہوگی اور وہ کہتا ہوگا کہ کس قدر نادان ہیں یہ لوگ کہ شامت ان کے سر پر تلی کھڑی ہے میں انہیں خبردار کر چکا ہوں کہ وہ بس آیا چاہتی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس سے بچنے کی تیاری بھی کر رہا ہوں مگر یہ مطمئن بیٹھے ہیں اور الٹا مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہیں اس معاملے کو اگر پھیلا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر و محسوس پہلو کے لحاظ سے عقل مندی و بے وقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ اس معیار سے کس قدر مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے لحاظ سے قرار پاتا ہے ظاہر بھی آدمی جس چیز کو انتہائی دانشمندی سمجھتا ہے وہ حقیقت شناس آدمی کی نگاہ میں انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے اور ظاہر بین کے نزدیک جو چیز بالکل لغو سراسر دیوانگی اور نیرا مدحکا ہوتی ہے حقیقت شناس کے لیے وہی کمال دانش انتہائی سنجیدگی اور عین اقتضائے عقل ہوتی ہے نور کل نخ مل فيها من كل جینس نین سب قلئی ایمن میں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ تنور ابل پڑا اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں مگر ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو قرآن کے سری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتدائی خاص تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا پھر ایک طرف آسمان سے دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنے لگے یہاں صرف تنور کے ابل پڑنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی اشارہ ہے مگر سورہ قمر میں اس کی تفصیل دی گئی ہے فتحبر قد یعنی ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا نیز لفظ تنور پر لام داخل کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تنور کو اس کام کی ابتدا کے لیے نامزد فرما دیا تھا جو اشارہ پاتے ہی ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور بعد میں طوفان والے تنور کی حیثیت سے معروف ہو گیا شرح مومنون آئے ستائیس میں تصریح ہے کہ اس تنور کو پہلے سے نامزد کر دیا گیا تھا جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے یعنی تمہارے گھر کے جن افراد کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں انہیں کشتی میں نہ بٹھاؤ غالباً یہ دو ہی شخص تھے ایک حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا جس کے غرق ہونے کا بھی ذکر آتا ہے دوسری حضرت نو علیہ السلام کی بیوی جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے ممکن ہے کہ دوسرے افراد خاندان بھی ہوں مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں اس سے ان مورخین اور علماء انصاب کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو تمام انسانی نسلوں کا شجرہ نسب حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں تک پہنچاتے ہیں دراصل اسرائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ اس طوفان سے حضرت نو علیہ السلام اور ان کے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سوا کوئی نہ بچا تھا ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب پیدائش باب 6 آیت 18 باب 7 آیت 7 باب 9 آیت 1 اور باب 9 آیت 19 لیکن قرآن متعدد مقامات پر اس کی تصحیح کرتا ہے کہ حضرت ن علیہ السلام کے خاندان کے سوا ان کی قوم کی ایک بہ تعداد کو بھی اگرچہ وہ تھوڑی تھی اللہ نے طوفان سے بچا لیا تھا نیز قرآن بعد کی انسانی نسلوں کو صرف نو علیہ السلام کی اولاد نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی اولاد قرار دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ضروریتمن حمل نامعنو بنی اسرائیل آیتین اور منظر آدم و ممبن حمل نام آنو مریم آئے اٹھاون غفور و رحیم نو نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے یہ ہے مومن کی اصلی شان وہ عالم اسباب میں ساری تدابیر قانون فطرت کے مطابق اسی طرح اختیار کرتا ہے جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں مگر اس کا بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی تدبیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے نہ ٹھیک چل سکتی ہے اور نہ آخری مطلوب تک پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم شامل حال نہ ہو وہی تجریبی موجی مؤزل میں القرین کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ وہ لس اوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال الموج فكان من المغرقين اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا نو نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان خائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا الامر واستوت می الجودي پگلستی بعدا للقوم والی حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم کشتی جودی پر ٹک گئی جودی پہاڑ کردستان کے علاقے میں جزیرہ ابن عمر کے شمالی مشرقی جانب واقع ہے بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ رات بتائی گئی ہے جو آرمینیا کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور ایک سلسلہ کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک چلتا ہے اور جبل الجودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے چنانچہ مسیح علیہ السلام سے ڈھائی سو برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا میروسس نے پرانی کلدانی روایات کی بنا پر اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں وہ کشتی نو کے ٹھہرنے کا مقام جودی ہی بتاتا ہے ارستو کا شاگرد ابیڈینس بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے نیز وہ اپنے زمانے کا حال بیان کرتا ہے کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ گھول گھول کر بیماروں کو پلاتے ہیں یہ طوفان جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے عالمگیر طوفان تھا یا اس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نُ علیہ السلام کی قوم آباد تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روز زمین پر آیا تھا پیدائش باب سات آیت اٹھارہ اور چوبیس مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی نسلیں انہیں لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفان نوح سے بچا لیے گئے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام زمین پر آیا ہو کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اسی خطے تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہوں وہ بتدریج تمام دنیا میں پھیل گئی ہو اس نظریے کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک یہ کہ دجلہ و فراد کی سرزمین میں تو ایک زبردست طوفان کا ثبوت تاریخی روایات سے آثار قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے لیکن روئے زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی عالمگیر طوفان کا یقین کیا جا سکے دوسرے یہ کہ روئے زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں حتیٰ کہ آسٹریلیا امریکہ اور نیو گنی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباؤ و اجداد ایک ہی خطے میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلی تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں نوح نے اپنے رب کو پکارا کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو استباہی سے بچا لے گا تو میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں ہی میں سے ہے لہذا اسے بھی بچا لے سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے یعنی تیرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے جس کا کوئی اپیل نہیں اور تو جو فیصلہ بھی کرتا ہے خالص علم اور کامل انصاف کے ساتھ کرتا ہے جواب میں ارشاد ہوا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عزو سڑ گیا ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کیا ہو اب وہ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے اسے کیوں کاٹتے ہو اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ سڑ چکا ہے اس جواب کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ فی الواقع وہ سڑا ہوا عز جسم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہوگا کہ تمہارے جسم کے لیے جو آزا مطلوب ہیں وہ تندرست اور کارآمد آزا ہیں نہ کہ سڑے ہوئے آزاد جو خود بھی کسی کام کے نہ ہوں اور باقی جسم کو بھی خراب کر دینے والے ہوں لہذا جو اس بگڑ چکا ہے وہ اب اس مقصد کے لحاظ سے تمہارے جسم کا ایک حصہ نہیں رہا جس کے لیے آزاد سے جسم کا تعلق مطلوب ہوتا ہے بالکل اسی طرح ایک سولے باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اخلاق و عمل کے لحاظ سے بگڑ چکا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کے بیٹا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صالح خاندان کا فرد نہیں ہے وہ تمہارے نسلی خاندان کا ایک رکن ہو تو ہوا کرے مگر تمہارے اخلاقی خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں اور آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ نسلی یا قومی نظا کا نہیں ہے کہ ایک نسل والے بچائے جائیں اور دوسری نسل والے غارت کر دیے جائیں بلکہ یہ کفر و ایمان کی نظا کا فیصلہ ہے جس میں صرف صالح بچائے جائیں گے اور فاسد مٹا دیے جائیں گے بیٹے کو بگڑا ہوا کام کہہ کر ایک اور اہم حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے ظاہر بھی آدمی اولاد کو صرف اس لیے پرورش کرتا ہے اور اسے محبوب رکھتا ہے کہ وہ اس کی سلب سے یا اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ صالح ہو یا غیر صالح لیکن مومن کی نگاہ تو حقیقت پر ہونی چاہیے اسے تو اولاد کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ چند انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے میرے سپرد کیا ہے تاکہ ان کو پال پوس کر اور تربیت دے کر اس مقصد کے لیے تیار کروں جس کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے اب اگر اس کی تمام کوششوں اور محنتوں کے باوجود کوئی شخص جو اس کے گھر پیدا ہوا تھا اس مقصد کے لیے تیار نہ ہو سکا اور اپنے اس رب ہی کا وفادار و خادم نہ بنا جس نے اس کو مومن باپ کے حوالے کیا تھا تو اس باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ساری محنت و کوشش ضائع ہو گئی پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایسی اولاد کے ساتھ اسے کوئی دل بستگی ہو پھر جب یہ معاملہ اولاد جیسی عزیز ترین چیز کے ساتھ ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے متعلق مومن کا نقطہ نظر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے ایمان ایک فکری و اخلاقی صفت ہے مومن اسی صفت کے لحاظ سے مومن کہلاتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی رشتہ بجز اخلاقی و ایمانی رشتے کے نہیں ہے گوشت پوست کے رشتے دار اگر اس صفت میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو یقیناً وہ اس کے رشتے دار ہیں لیکن اگر وہ اس صفت سے خالی ہیں تو مومن محض گوشت پوست کی حد تک ان سے تعلق رکھے گا اس کا قلبی اور روحی تعلق ان سے نہیں ہو سکتا اور اگر ایمان و کفر کی ندا میں وہ مومن کے مدد مقابل آئیں تو اس کے لیے وہ اور اجنبی کافر یکساں ہوں گے اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضرت ن علیہ السلام کے اندر روح ایمان کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا اصل بات یہ ہے کہ امبیا بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلی و شف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن جوہی کے اسے یہ احساس ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے وہ فورن توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی تعمل نہیں ہوتا حضرت نو علیہ السلام کی اخلاقی رفت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارے سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبع فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لئے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری سلپ سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے تو وہ فورن اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کے طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي خوح نے فوراً عرص کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اگر مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا مصرے نوح کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت موثر پیرائے میں یہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے اور اس کا فیصلہ کیسا دوٹوک ہوتا ہے مشکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کریں مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور فلا فلا دیویوں اور دیوتاؤں کے متوسل ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان تھے اور ہیں اور بہت سے غلطکار مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلا حضرت کی اولاد اور فلا حضرت کے دامن گرفتہ ہیں ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچا لے گی لیکن یہاں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک جلیل قدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی پیغمبری بھی ایک بدعمل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی قیل یا امم من من معك و امم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم حکم ہوا اے نوح اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ بدت سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اے نو اتر جا یعنی اس پہاڑ سے جس پر کشتی ٹھہری تھی کم الینو سی ہے میں کوم الم قبل انتل محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم پس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے یعنی جس طرح نوح اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر کار بول بالا ہوا اسی طرح تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بھی ہوگا خدا کا قانون یہی ہے کہ ابتدائے کار میں دشمنان حق فا کتنے ہی کامیاب ہوں مگر آخری کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو خدا سے ڈر کر فکر و عمل کی غلط راہوں سے بچتے ہوئے مقصد حق کے لیے کام کرتے ہیں لہذا اس وقت جو مسائب و شدائے تم پر گزر رہے ہیں جن مشکلات سے تم دوچار ہو رہے ہو اور تمہاری دعوت کو دبانے میں تمہارے مخالفوں کو بظاہر جو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے اس پر بد دل نہ ہو بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاؤ